بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احياء ولا تشعرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم سورة البقرة آیت نمبر 154 کی تلاوت کی گئی ہے اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت شہادہ کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں ایسے مقتول جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو شہید کہا جاتا ہے ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مر گیا ہے صحیح اور جائز ہے لیکن اس کی موت کو دوسروں کی موت کی طرح سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے ہاں البتہ وہ احکام ظاہرہ میں عام مردوں کی طرح ہی ہے جیسا کہ دوسرے مردوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے ان کی بھی ہوگی اسی طریقے سے ان کی بیویاں بھی آ كے شادی کر سکتی ہیں فرمایا ولا تقولوں اور نہ تم کہو لم یوں قتل ان کے لیے جو مارے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کیا نہیں کہنا اموات مردہ نے کہنا بلحیا اوں بلکہ وہ زندہ ہیں ولاکل تشور لیکن تم نہیں سمجھتے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تح سب نقو تلوفی صبی اللہ امواتہ بل اہ اندر وبیمرسکون فرمایا کہنا تو دور کی بات ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کے بارے میں اپنے دل میں یہ گمان بھی نہیں لانا کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی ہیں پھرتی ہیں پھر ان کندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو ارش کے نیچے لٹک رہی ہیں ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا اور ان سے پوچھا اب تم کیا چاہتے ہو انہوں نے جواب دیا اللہ ہمیں تو نے وہ دے رکھا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے پھر یہی سوال ہوا جب انہیں پتہ چلا کہ اب انہیں چھوڑا نہیں جائے گا تو انہوں نے کہا اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بیچ ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنتی درختوں پر رہتی ہے اور قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی ان دونوں احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی شرافت کرامت اور عزت حاصل ہے ولاقول یوک تلفی سبی اللہ اموات جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو بل ان بلکہ وہ زندہ ہیں ولاق اللہ تشعرون لیکن ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھتے وہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین